شردھا میں خدا دکھائے یہ منظر نبی کے بس جد خدا دکھائے یہ منظر نبی کے بس میں خدا دکھائے یہ منزل کی جد میں ہو ایک مویسر بھی قیمت جد میں جد خدا کرے کہ وہ سجدہ ہو آخری سجدہ خدا جھکے توف لم میں جھکے تو پھندی قیم قدم قدم پہ گرو دو سلام لا قدم پدم لبی کی مسجد میں امن جا مدی قیمت the جا کی مسجد میں سلام کی جیئے جا کر نبی کی مسجد میں زمین پہ عرش م پے مال دیکھو خدا پوپ کو جا کر کی میں خدا تو پاگے جا کر بھی مسجد میں یہ نعت گی میری بخشتا ہوگی آتگی میری بخش آت را ہوگی یہ نات اتری ہے دل پر نبی کی مسجد میں چہرا چہرہ کریم سوال اس دل پر ہے چہرہ چہرہ کریم سوال اس دل پر ہے آنکھ, آنکھ مندر بیمت میں خدا دکھائے یہ کی بیمت کیا بات ہے ما ماشاء اللہ شامل کرتے ہیں جناب اپنے اپنے کالر کو اور دیکھیں اس وقت سہری چائن میں ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جنید بھائی جناب کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں فرحان بات کر رہا ہوں اسلام سے جی فرحان صاحب فرمائیے سر میرا سوال یہ تھا مفتی صاحب سے ہیلو جی حضور فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں جی میرا سوال یہ تھا کہ جو ہم زندگی مسجد کے حوالے سے ہم لوگ خدا کے گھر میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو وہ بھی اپنے آخرت بنانے کے لیے نا تو ہم جب مسجد میں جا رہے ہیں تو ہم اپنی چپلے وغیرہ سب اندر لے جاتے ہیں اور اس کے اندر درد وغیرہ کتنی لگی ہوئی ہوتی ہے وہ جگہ جگہ گرتی ہے لوگ اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں اس کو اور ایسے نماز پڑھتے ہیں یہ سب چاہیے کیا ٹھیک آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت اسلام آباد مقصد حیات کی کچھ تلاش اور کچھ تکمیل کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر کے بعد کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال مقصد حیات کے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت شامل کرتے ہیں جناب اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں ہمارے ساتھ ان لمحات میں کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی جناب کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی مجید سے بات کر رہوں جی. جی عبد المجید صاحب جنید بھائی آپ میرے دو تین کوشچن ہیں اگر آپ ٹائم دیں تو جناب جناب پلیز ایک تو آپ نے بولا کہ ضابطہ حیات جو ہے ضابطہ حیات ہے اس موضوع چل رہا ہے اس کے اوپر جو بندہ گناہ کرتا ہے زندگی میں گناہ ہوتے ہیں پھر توبہ کرتا ہے اللہ سے پھر گناہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے شیطان اس کو پھر گھیرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے بالکل ٹھیک یعنی اس سوچ پہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرتے چلے جائیں گے ٹھیک جو حضرات جو مسجد میں بیٹھے ہیں امام بیٹھے ہیں وہ کچھ ڈفرنٹ بتاتے ہیں وہ بندے کو ڈراتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں اللہ ایسے سزا دے دے گا ایسے سزا دے گا جبکہ اللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنا میں اپنے بڑوں سے کہ ستر ماؤں جتنا پیار کرتا ہے नहीं। کیا नहीं। ان, नहीं। ان امام مسجد کو یہ نہیں چاہیے کہ بتانا کہ اللہ آپ کو بخشنے والا ہے کبھی نہ کبھی تو بندہ سچی توبہ کر ہی لے گا چھوڑ دے گا یعنی آپ کا یہ کلیم ہے کہ وہ کہار ہونا اور جبار ہونا تو بتاتے ہیں لیکن رحمان ہونا اور رحیم ہونا نہیں بتاتے جی جی وہ نہیں بتاتے ٹھیک ہے بالکل صحیح آپ اس کلیم پہ کرام کریں گے آپ کو بہت شکریہ آپ نے میں کال کیا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ہاں جیس بھائی میرے دو کوشچن تھے کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں ساکمبال بات کر رہا ہوں لاہور سے جناب فرمائیے جی آپ کی بات یہ نہیں آ رہی ہلو آپ کی آواز ہمیں بالکل آ رہی ہے فرمائیے ہاں جی جی دو کوشچن تھے میرے آپ سے ایک تو یہ تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگ کسی نہ کسی سلسلے میں مرشد کے مرید ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ طریقہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ مارفت اور سلوک کی راہوں کے مسافروں کی آپ نے بات شروع کر دی آپ کا بہت شکریہ ضرور آپ کو بتائیں گے اور اس کا جواب بھی انشاءاللہ آپ کو دلوائیں گے مفتی صاحب نے جو ہے بڑی ایک پیاری سی مسکراہٹ کے چہرے پہ آئی حوالے سے مفتی صاحب ہم گناہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو گناہ بیسکلی آپ اس ڈیفائن کر رہے علم ایک شخص کے پاس علم دین جو ہے اس نے بھی پڑھی اس نے کا مطالعہ کیا اس نے کا مطالعہ کیا اسے صوبتیں بھی اختیار باوجود اس کے وہ گناہ کرتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے یہی میں ارض کر رہا تھا کہ علم سیکھنا ایک الگ چیز ہے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا یہ ایک سیکنڈ اسٹیپ آپ شروع کر لیں علم سیکھنے کے بعد آدمی کو چاہیے تھا کہ اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے <سطور> لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ علم سیکھنے کے بعد نق شیطان مخلوق دنیا سب اس سے دور ہو جاتے ہیں اور ہر گناہ سے اس کو وہ محفوظ ہو جاتا ہے تو تو اعتراض قائم ہوگا میں کیوں اس سے گناہ ہو رہے ہیں اصل میں علم سیکھنے کے بعد بھی نفس ہمارے ساتھ رہتا ہے شیطان ہمارے ساتھ رہتا ہے بلکہ میں یہ عوام کے لیے شاید باعث حیرت ہوگا کہ ایک جاہل بہت ہی کم خطرے میں ہوتا ہے عالم اس سے بڑے خطرے میں ہوتا ہے کیونکہ عقیدے کے اعتبار سے شیطان عوام میں عوامی اعتبار سے حملہ ہوتا ہے اور عالم پر عالمانہ انداز سے ہوتا ہے کیونکہ بہت بڑا عالم ہے اس کو بہت ہی بہت علوم حاصل ہے بلکہ حضور غسل اعظم دستگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ایک بڑا مشہور واقعہ بھی میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس ذرا روشنی فرما دیں تاکہ لوگوں کو ذرا وہ کلیئر ہو جائے جی, جی, جی, جی ہاں مطلب وہ آسمان سے جو نور نظر کہ وہ شیطان ایک نور نگر آیا اور کہا کہ عبد میں تجربے بہت خوش ہو چکا ہوں نماز کو معاف کرتا ہوں ایک میں کہ عبادت کو سابت کر دیتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تم شیطان لگتے ہو اور آپ نے لا حول ولا قوت اللہ پڑھی تو وہ نور سیاہی میں بدل گیا <تصفيق> اور پھر اس نے دوسرا حملہ کیا کہ عبد القاضر آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا <تصفيق> <تصفيق> تو آپ نے شاید فرمایا کہ نہیں میرے علم نے نہیں مجھے فقط میرے اللہ کے فضل نے بچایا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <بات> ماشاء اللہ تو یہ علم کی برکت سے آج بہت سے خطرات سے بچتا بھی ہے لیکن مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نفس و شیطان چونکہ ساتھ ہوتا ہے لہٰذا عوام بھی یہ ذہن بنا کر رکھے کہ اگر کسی عالم سے کوئی گنا ہوتا ہے صاحب علم سے گنا ہوتا ہے یہ کوئی قابل تعجب بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ تم نے علم کیوں گنا ہوا اس لیے کہ اس کے ساتھ بھی بشری تقاضے ہیں بالکل ہاں احتیاط کا مادہ اس میں زیادہ ہونا چاہیے عوام سے زیادہ ہونا چاہیے انکار نہیں ہے بالکل بات وہی ہے کہ خزانے کے پاس ہی چور آیا کرتا ہے اور چور آتا ہی وہی ہے جہاں پر خزانہ ہوا کرتا ہے میں چاہوں گا پہلے فقیر مسائل کی جوابات ہیں یہ ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں کل بھی پوچھا تھا سوال کو میں ڈال دیتا ہوں کہ مسجد میں جوتیاں لے جاتے ہیں وغیرہ ہوتی ہے اور سامنے رکھنے کی کیا حیثیت ہے مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں نہ لے کے جائیں تو ایک مسلسل ٹینشن جتنی قیمتی جوڑتی ہے اس میں زیادہ ٹینشن کے ساتھ پیچھے سے معروف کر دیا جائے گا دوسرا یہ کہ سامنے رکھنے میں مسئلہ یہ ہے اگر یہ چوری وغیرہ کا اندیشہ نہ ہو تو یہ مقروع تنظیم فعل ہے ٹھیک ہے مکرو تنظیم یعنی شریعت نے ناپسند کیا ہے گناہگار نہیں ہوگا اور چوری کا اندیشہ ہو تو باقاعدہ فقہ نے اجازت دی ہے کہ سامنے بھی رکھ سکتا ہے لیکن ہمارا مشورہ یہ کہ شاپر یا تھیری اپنے ساتھ لے کر جائیں پھر جوتی کو آرام سے صاف کر کے اس میں رکھ کر پھر آپ تھیلے کے ساتھ رکھے ہوتا یہ کہ جیسے بہنے کا ڈسٹ وہاں پہ جا کے رکھ دیتے ہیں اور وہ پوری مسجد آلودہ ہو جاتی ہے بعض یہ مناسب نہیں ہوتا بہن نے پوچھا تو سلاد الطبا اور نماز شکرانہ ایک نیت سے دوڑ سکتے ہیں تو جی ہاں دونوں کی نیت ایک میں کر سکتے ہیں سلاد الطبا کے لیے وقت مخصوص کرنے کی شرح حیثیت کے بارے میں پوچھا تھا تو اس میں بھی کوئی نہیں ہے بشرتے کو لازم و ضروری نہ سمجھا جائے نہیں ہے یہ کہا کہ ہم نے فرمایا کہ فرمایا کہ معافی مانگے تو میں مقصد فرما دیتا ہوں یہ میں نے خاص طور پر اس اسے جملے نوٹ کر لیا کہ عوام بغیر تحقیق کے باتوں کو قرآن کی طرف منسوب کر دیتی ہے قرآن میں ایسی بات نہیں ہے حدیث کے اندر ایسی بات ہے منسوب نہ کیا کرے بہتر کہتے ہیں اگر کوئی معافی مانگے اور سامنے والا معاف نہ کرے تو کیا کیا جائے اس میں اصول شرعی اصول یہ ہے کہ معافی مانگنے والا اگر صدقہ دل سے معافی مانگ رہا ہے تو وہ بڑا ذمہ ہو گیا بالکل قصور وار کیوں نہ ہو اگر سامنے والا معاف کر رہا تو وہ کابل گرست ہو جائے گا Yes. <laughs> میں نے کہا کہ میں نے ایک دنیاوی مقصد کے لیے نماز شروع کی تھی میں نماز پڑھتی چلے جا رہی ہوں لیکن اس کی ابتدا ایک دنیاوی مقصد کے حصول کے لیے تھی کیا شرح حیثیت ہوگی تو دیکھیں نماز روزہ ہر زکات فقط اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ہی کرنے چاہیے جتنا دنیاوی فائدے کے حصول کی غرض سے عبادت کا اختیار کریں گے اتنی ہی ثواب میں کمی ہوتی چلی جائے گی لیکن ہمارا مشورہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دی جائے نماز جاری رکھے نیت کی اصلاح کر وہ مجاز سے حقیقی کی طرف جو ہے جا چکی ہے آپ نے فرمایا تھا ان کا بھی ان کا کہ میں نے ابتدا اس لیے کی تھی لیکن اب میرا ذہن وہاں سے ہٹ چکا ہے ہاں بہت اچھی بات ہے نیت کی فلاح ہوئی بہت بات ہے تو جاری رکھیں گے اس کلام کو ایک کالر میں شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں نیاز حسین بات کر رہا تھا امریکہ سے سے جی نیاز حسین صاحب جی جناب میں سب سے پہلے تو یہ مبارکباد دینا چاہتا تھا بہت اچھا پروگرام ہے ماشا اور ماشا میں وہی سفر خاصمی صاحب سے بات کرنا چاہ رہا تھا بالکل ان سے ملاقات میری تیس سال کے بعد ہو رہی ہے ٹی وی کے وہی سفر میرے شاید یاد ہوگا وہی سفر کو جی میں آج بات کر رہا ہوں جی لنوئے سے اچھا اچھا اچھا بجری اگر یہ مجھے اللہ اللہ سنا ہے بہت مزہ آیا بہت اچھا اور اگر یہ وہیں پہ بجری کے بیٹھ کے ہلو ہلو جی بجری کا وہ یاد ہے وہ ڈھیر جہاں ہم بیٹھ کے یہ ناد سنا کرتے تھے پینتیس سال پہلے اسلام جی جی نیاز صاحب آپ کی نیاز مندی کا آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ آپ نے امریکہ سے کال کی یہ ہوتا ہے خالدہ مطلب جو ہمارا ماضی ہوتا ہے اس کے اندر کچھ ایسے چاہنے والے ہوتے ہیں جب وہ مل جاتے ہیں کہیں پرانی یادیں جو ہیں یہ ہمارے ہیں خوبی کی بات یہ کہ وہ محبتیں اپنی جگہ رہتی ہیں کہ کہیں بھی وہ شخص ملتا ہے تو محبت اپنی جگہ تازہ ہو جائے کرتی ہیں مفتی صاحب یہ فرمائیے کیا کلام فرمانے اسی رکھتے ہیں یہ بہن نے پوچھا تھا کہ لڑکی کی زندگی کا مقصد کیا ہے اتنے اس ذمہ داریاں ہوتے ہیں پہلے بیٹی ہے پھر بیوی گئی بچے سنبھالنا یہ کی کیا مقصد ہے تو دیکھئے لڑکی کی زندگی کا مقصد ہر ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے مختلف قسم کی ذمہ داریاں ڈیوائیڈ کر دی گئی ہیں اور کچھ ذمہ داریاں دی ہیں عورت کو کچھ ذمہ داریاں دی ہیں لہٰذا عورت کا ان تمام امور اور ذمہ داریوں کا ادا کرنا اسی مقصد حیات کی تکمیل کے لیے کوئی بےکار چیز نہیں ہے اگر یہ گھر کا کام بھی کرتی ہے تو اس کے لیے باعث بلند یہ دراجات اگر بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہے ماں تو اس میں بھی اس کے لیے بہت زیادہ بلند ہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ خاص مخصوص عمل کریں گی تو ان کے لیے بہت درازاتے ہیں وردہ نہیں ہیں ان تمام چیزوں کو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں تو انشاءاللہ شاء اللہ سوال نہیں مقصد حیات کو وہاں پا جائیں گی اگر وہ صحیح طور سے اپنی تمام ڈیوٹیز کو نبھا لیں گی بہن نے پوچھا کہ کوئی کسی بہن کو پیریڈ ہیں تو بڑی رات میں وہ کیا کریں تو دیکھیں صرف نوافل و نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں اور قرآن پاک کو قرآن کی نیت سے زبان سے نہیں پڑھ سکتی باغ باقی جتنے دیگر اذکاریں لائی ہیں کلی کرنے کے بعد دوشی پڑیں اذکار دیگر کریں سبحان اللہ یہ جی کر سکتی ہیں اس طرح کریں یہ کہتے ہیں کہ قبرستان میں بعض قبریں ایسی ہیں جن میں مردوں کے پیر قبل اور روح ہیں تو کیسے مردوں پر کچھ عزاب ہوگا تو مردوں کا قصور نہیں ہے یہ دفنانے والوں کا قصور ہے اور غابن اس وقت شاید قبلی کے تعین ایسی نہیں ہوئی ہوگی غلط ہو گیا ہوگا, ہوگا معاملہ تو بارہ آزادی خبر نہیں ہوگا جاری رکھیں گے ان کے ساتھ نازی رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اس ایک مختصر شہری ٹائم کے ساتھ اور مقصد حیات کے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جمید اقبال حاضر خدمت ہے شامل کرتے ہیں جناب اپنے اگلے کالر کو اور دیکھتے ہیں کہ ان پیارے سے لمحات میں اب ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جناب میں جن سے عامر بات کر لاہور سے جی عامر سب سے پہلے مفتی محمد اکمل مفتی محمد عامر اور قاضی وحید قاضی صاحب کو بہت بہت سلام ہوئی <سلام> <جنسے سلام> اپنی زندگی کے حوالے سے ایک واقعہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا میری والدہ جو ہے وہ بریسٹ کینسر کی مریضہ تھیں اور میں نے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی اور اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کی دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے خوب پیسے کمائے اور سب کچھ کیا اور آپ یقین کریں کہ میری والدہ بیمار تھی میرے والد صاحب کا بہت وسیع کاروبار اور سب کچھ سارے معاملات تھے آپ یقین کریں کہ علاج کرواتے رہے سب کچھ کرواتے رہے کوئی فائدہ نہیں کچھ نہیں یعنی کہ دنیاوی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا دینی تعلیم میں نے حاصل کی ہوئی تھی ٹھیک ہے میری والدہ اپنی وفات سے دو ماہ پہلے کہتی ہیں کہ میں نے حج کرنے جانا ہے اور وہ بستر پر ہیں وہ اٹھ نہیں سکتی ویل چیئر پر ہیں ٹھیک ہے اور آپ ان کی خواہش دیکھے کہ وہ کہتے ہیں میں نے حج کرنے جانا ہے میری دینی تعلیم میرے جو کام آئی میں پورے اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں سننے والوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ میں نے اللہ کے حضور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا جو میں نے دلی حتیم میں حاصل کیا ہوا تھا اس طریقوں سے میں نے دعائیں مانگی اللہ سے کہا کہ یا رسول یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میری ماں کو حج کروا دے آپ یقین کریں کہ ڈاکٹر کہتے تھے کہ وہ چند دنوں کی مہمان ہیں اور حج جو ہے وہ دو مہینے پر ہے آپ یقین کریں کہ اللہ نے میری دینی تعدی سے مجھے سسار کیا مجھے اس کا انعام دیا میری والدہ کو حج کرنے بلایا اور وہ اپنے پیروں پر حج کرنے گئی سیکھے کہ وہ ویل چیئر پر ہیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتی آپ کہہ رہے ہیں اور یقین مانیے وہ مناظر میرے سامنے گھوم رہے ہیں جو آپ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہج کرنے بلایا حج کے سارے مناسب انہوں نے ادا کیے کیا بات اور آپ نے یقین کرے کہ مکینوں میں جا کر اپنے بس میں آپ کو یہ بتا نہیں سکتا کہ میری زندگی کے یہ کیا لمحات تھے میں اپنے سارے سننے والوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کیو ٹی وی کی جانب سے کہ خدا را خدا را آپ دینی تعلیم کو اپنا مقصد بنائے वा, دینی वा। تعلیم سے جو ہے نا اپنے مسائل کو حل کریں یہ اسی میں سب کچھ ہے اسی میں پکا ہے آپ یقین کریں کہ لاکھوں روپئے ان کے علاقے میں خرچ ہوا ہے اور میرے پاس آج بھی کوئی کمی نہیں ہے آج بھی کوئی کمی نہیں ہے مگر میرے اللہ نے بس میں آپ کو کیا بتاؤں میری ماں کی اللہ تعالیٰ مصفورت کرے اللہ تعالیٰ میں مفتی صاحب سے یہ کہوں گا مفتی محمد اکمل صاحب سے ان کے لیے جو ہے وہ دعائیں خیر کرے دعائیں مقصورت کرے اور میں اس سے آگے پوچھ کہوں گا اور کہوں گا عامر صاحب بات یہ ہے کہ جو میں استحاصے اور مقدمے پیش کر رہا تھا نا در یہ ہماری اپروچ نہیں ہوتی ہم عوام کی نمائندگی کرتے ہیں اور لوگوں کے جو پروسیپشن ہوتے ہیں وہ اپنے کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ان کے علم کی روشنی میں اصل حقیقت آپ تک پہنچائے ارے میں کیا ہم تمام دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں اور اگر نہیں ہیں تو ہونا چاہیے کہ سائنس کا جو علم ہے جہاں پر اپنے گھٹنے جا کا ٹیپتا ہے وہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ ولید وسلم کے علم کے ابتدا ہوا کرتی ہے تو جہاں عقیدہ ہٹایا کرتا ہے نا وہاں پر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بیکار ہو جاتی ہیں اور میں تو ایک بات پر اور بڑا اسٹرانگلی بلیور ہوں میں اس بات کا کہ ہم اصل میں اپنی تمام تر حقیقتوں کو اور پریشانیوں کے حل کو دنیاوی اسباب میں تلاش کیا کرتے ہیں لیکن جب ہم اللہ کو سب کے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالے ان کی صدق کے پکارتے ہیں تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ان کا کرم ہوتا ہے اور ضرور ہوا کرتا ہے مفتی صاحب بات کو ہم جاری رکھیں گے پہلے کئی سوالات کے جوابات ایک ایک خطبے کی اذان کا جواب کیوں نہیں دیتے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے شاد فرمایا کہ جب امام خطبے کے لیے اپنے خدرے سے نکلے تو بالکل خاموش رہو اگر کسی نے کسی کو نیکی کا حکم کیا یا برائی سے روکا تب بھی اس نے لو بات کہی چلے جا بالکل منع کر دی گیا سکوت درکار ہوتا ہے اسے نہیں کر سکتے اسی لیے درشت درمیان میں نہیں پڑیں گے گٹھے وغیرہ چومنے کو بھی منع کیا گیا اس دوران یہ کہتے ہیں مسجد میں بیٹھنا یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں کوئی بھی نہیں بیٹھا کہیں قریبی مسجد تھی اس میں تو کیا اس میں بیٹھنا ضروری ہے کہ ہر مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے اگر شہر کی کچھ مسجدوں میں احتکاف ہو رہا ہے تو کافی ہے हुँ. لیکن اگر وہاں پر وہاں کے معتقفین کسی اور جگہ جا کر بیٹھ رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں قریبی مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے یہ کہتے ہیں کہ آج کل کے دور میں اسلام پر کیسے چلیں हुँ. اپنے آپ سے لڑے بےغیر چلنا ممکن نہیں ہے ملکل. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اسلام بہترین مذہب ہے اور یہ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق بعض رعایتیں دیتا ہے بالکل اگر آپ سازقہ دور کے مطابق سختیوں کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ میں توازن کی فضا قائم ہو جائے گی हुँ. زیادہ وہ رعایتیں معلوم کریں اور پھر دین پر چلنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں رہے گا یہ کہتی کہ کیا میں تختی پڑھتے ہوئے ٹی وی دیکھ سکتی ہوں اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر شرعی مسائل بیان کیے جا رہے ہوں تب تو تصدیح پڑھنے کو مکرو قرار دیا ہے اس لیے کہ جائز ناجائز ناجائز جائز سنائی دے گا توجہ تصدیح کی طرف ہوگی اور ویسے بھی ڈسکشن کا پروگرام چل رہا ہے تو اس کو اس میں دوران پڑھ سکتی ہیں ایک بہن نے پوچھا کہ جب بچوں کی شادی وغیرہ کر دی جاتی ہے تو ماں باپ پھر آخر میں تنہا سے ہو جاتے ہیں تو ان کی زندگی کا مقصد کیا ہوگا تو مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی اپنے اصل مقصد زندگی کو فراموش نہ کرے تو اسے اس لمحے کے اندر کوئی تنہائی کا احساس نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا تو اصل رفیق ہے ہمارا ساتھی ہے ہمارا حقیقی جو خلیل اور دوست ہے وہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہیں بات اور وہ شادی سے پہلے بھی ہوتے ہیں شادی کے بعد بھی ہوتے ہیں ہوتے ان سے لو لگا کر رکھے آدمی اور اپنے ہر نکمل کے بدلے میں دراجات کی بلندی کو پیش پیشہ رکھے تو ان ہر لمحہ اس کے لیے بڑا پرسوسے گا ایک یہ کہا کہ سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہو تو کیسے گزاریں اس کا جواب بھی اوپر تقریباً ہو گیا ہے یہ کہتے ہیں کہ اگر مقصد حیات کی تکمیل میں مشکلات آئیں تو فائٹ کیسے کریں تو اسی طرح کریں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کم و بیش پندرہ سو سال پہلے تقریباً تیرہ سال تک مکی زندگی میں کفار سے فائٹ کیا اور آپ نے شارک فرمایا کہ جب بھی دین کے معاملے میں تمہیں کوئی پریشانی آیا کرے تو تم میری مصیبتوں کو یاد کر لیا کرو اس لیے کہ میں دین کے معاملے میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں تو نبی کریم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو اس کے راہ میں آنے والی مشکلات آسان محسوس ہوں گے یہ ہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہم کو گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا چلا جاتا ہے تو کیا یہ صحیح ہے اور اس کا حکم شرعی کیا ہے تو بالکل یہی بات ہے آدمی سے کتنی خطائیں گناہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے وہ بہت ہی کرم نوازی فرماتا ہے توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے صرف <تصفح> صدر سے توبہ کرنی چاہیے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ امام حضرات جو ہیں بہت ڈراتے ہیں لوگوں کو وہ سارے فلسفے جو ہیں اس طرف لیکن میں اس بات کو تسلیم نہیں کروں گا یہ ہوتا ایسا ہے کہ جیسے ایک بیان میں کسی میں جا کے بیٹھ گئے ہوں گے اس میں کہارے جب جب باری کا تذکرہ تھا تو اسی کو ان کے تمام بیانات سے اپلائی کر دیتے ہیں کہ جی یہ تو ڈراتے رہتے ہیں تو آپ نے کون سے کے سارے بیان سنے ہوں گے آپ سارے بیان سنیں گے تو کبھی کوئی موڈ ہوتا ہے کبھی کسی موضوع کا انتخاب ہوتا ہے بیان ہوتا ہے مطلب یہ ہمیشہ کچھ موڈ میں ہی پہنچیں گے ہاں ہو سکتا ہے پہنچے گا ویسے تذکرہ نہیں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی امام کی عادت ہو تو یہ دیکھیں توازن برقرار رکھنا ضروری ہے کیونکہ قرآن کو اسلوب دونوں ہیں اللہ سے ڈراتا بھی ہے اور جنت کے واقعات بھی بیان کیے اس کی نعمتوں کا تذکرہ بھی کیا ہے تو یہی اسلوب ہمیں اختیار کرنا چاہیے آخری سوال یہ بھائی نے کہا کہ اگر کوئی علم سیکھنے کے لیے بیت کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے یا سٹڈی وغیرہ کرے کتابوں کی تو بیت علم سیکھنے کے لیے نہیں کی جاتی ہے صحیح بات یہ اور میرا مشاہدہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں تو کوئی بھی بیت کرنے کے بعد پیر صاحب سے علم نہیں سیکھتا ہے <سؤال> پیر صاحب سے تربیت کا حصول بھی آج کل نہیں ہو رہا ہے ایک رسم پوری ہو رہی ہے <سؤال> <سؤال> یہ ممنوع نہیں ہے مستحک کام ہے بیت کرنا لیکن علم دین سیکھنے کے لیے آپ کو باقاعدہ قصوب کی سٹڈی کرنی چاہیے لیکن اگر کوئی صحیح معرفت کی راہ کا مسافر مل جائے کہ جو واقعی آپ کی مطلب انگلی پکڑ کر آپ کو صحیح راہ پہ چلنا سکھا دے تو کیا اس میں بھی ممکن نہیں ہوتا روحانی طور پہ کل کی صفائی کے لیے اپنے نفس کی صفائی کے لیے علم ظاہری ایک الگ چیز ہے علم الگ چیز ہے انہوں نے اسی لیے سٹڈی کا جو ذکر کیا کتب سے اس سے روحانی تربیت بھی ہوتی ہے لیکن کم ہوتی ہے روحانی تربیت صرف شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے اور روحانی تربیت آدمی اس سی وقت محقوق حاصل کر سکتا ہے جب اس کے پاس الہری یادی ہوتی ہے بالکل یہ کوئی بیکار چیز نہیں اسے بعض معرفت سے بھرپور اشعار سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جی تصوف کی سب کچھ ہے اور باقی ظاہریہ جو حاصل کیے ہوئے تو سب بیکار لوگ ہیں تو شیخ عبد القادر جیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عوام کی اطلاع ریاض کر دوں بہت بڑے مفتی تھے بش اور عراق کے اندر آپ کے شہزادے فرماتے تھے کہ کوئی فصو اگر کسی عالم سے حل نہیں ہوتا تھا تو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا تھا آپ فروغ سے حل بتا دیا کرتے تھے تو علومِ ظاہریا بھی بہت ضروری ہوتے ہیں بات حاصل کرنے کے باطنی تربیت کے لیے بہتر ایک شخصیت کا سہارا اچھا آپ کی مطلب میں اس بات کو آگے بڑھانا چاہوں حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ کا قول جیسے کہ خاتم کسی شخص کو سمندر کیوں نہ ہوا میں اڑتا کیوں نہ دیکھو اس وقت تک اسی کرامت پہ ایمان مت لانا جب تک کہ اسے زمین پر شریعت اور طریقت کا مکمل پابند نہ دیکھو شامل کرتے ہیں جناب ایک کالر کو لیکن کالر کو شامل کرنے سے پہلے نازن آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے سے ایک مختصر شوق شہری چائن کے آخری آخری ملائی میں ایک بار پھر آپ کا میزبان جنی اقبال حاضر خدمت ہے ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب مفتی اکمل صاحب جناب مفتی عامر صاحب اور آخری میں تشریف فرمائیں جناب قاری وہی ظفر قاسمی صاحب بات یہ نازیم کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج ممکنہ شب قدر ہے کہ اسی شب ہے اور میں نے ابتدا ایک بات کہی تھی کہ درود پاک کی کثرت کرتے ہوئے استخبار کی تصویر کو پڑھتے ہوئے آپ اس ٹرانسمیشن کو دیکھیں اور تلاش کریں کہ در اصل مقصد حیات ہے کیا اس کی تکمیل کیسی ہوگی اور کس انداز سے ہم اس فلسفے کو اصل طور سے اصیر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں مفتی صاحب اب ہم آتے ہیں اس جانب کہ جہاں ایک بات پہ واضح ہوئی کہ انسان کے بنیادی جو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان کو خل کرنے کا اور اس کو بھیجنے کا مقصد کیا اس کو ہم نے ابتدائی گفتگو میں تلاش کیا مقصد حیات کا اگر مرکز ہم تلاش کریں تو وہ ہم نے دیکھا بات یہ ہے کہ علم حاصل کیا علم حاصل کرنے کے بعد بھی گناہ سرزرد ہوئے اور اس میں بھی مفتی صاحب نے کلام کیا گناہ بیسکلی ہوتے کیوں ہی مفتی صاحب یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہر شخص کلام کرتا ہے لیکن اسے اصل تک نہیں پہنچ پاتے جی ہاں جنید دیکھیں ایک تو یہ بات ہے کہ جہالت اس کا سبب بنتا ہے لیکن جہالت کے بعد یعنی اگر بندہ علم حاصل کر لے اس کے بعد بھی گناہ ہوتے ہیں لوگوں کو پتا ہے ہمیں اللہ کی عبادت کے پیدا کیا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے مگر ہمیں جہاں علم حاصل کرنا ہے وہاں پہ یہ ضروری ہے کہ ہم تزکیہ بھی کریں نفس کا تسکیہ انتہائی ضروری امر ہے اور یہ وہ چیز ہے جو نبوت کے فرائض میں سے ہے نبی کریم علیہ السلام کو بھیجا کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے ساتھ میں تزکیے کے لیے بھی بھیجا کہ اس کا تسکیہ کیا جائے قلب کا تفسیہ باطن کیا جائے اس لیے کہ جب تک اس کا تسکیہ نہ کیا جائے وہ بلاتا رہے گا کھینچتا رہے گا بناؤں کی طرف انفسا إِن رتم بسو نفس تو برائی کی طرف بلاتا ہے اب اس کا ہمیں تزکیہ کرنا ہے اس سے مقابلہ کرنا ہے اسی کو حدیث مبارکہ میں جہاد بن نفس کہا گیا نلی کریم علیہ السلام جہاد سے واپس لوٹتے ہوئے کیا فرماتے ہیں جہاد اصغر سے ہم جہاد اکبر کی طرف گئے ہیں یعنی وہ جو ہمارے اندر شیطان موجود ہے وہ جو شیطانی وساوس ہمارے اندر پیدا کر رہا ہے اس سے مقابلہ کرنا ہے ان مساوس کو روکنا ہے جب تک تشکیا نفس اور تفکیا باطن نہیں ہوگا بے شک ہمیں معلومات ہو جائے لیکن پھر کیا ہے کہ خواہشات وہ ہمیں کھینچیں گی علم ہونے کے باوجود گمراہیت کی طرف اچھا یہ بڑا لطیف رکھتا ہے جس پر میں چاہتا تھا کلام ہو اور آپ وہیں پر آ گئے علم ہونے کے باوجود بھی ہم تشکیہ نفس کی اصل روح کو نہیں سمجھ سکتے یعنی وہ بات آ گئی اکبر والی کہ نفس کے خلاف جہاز جو ہے آج کے اس دور میں بہت ناپائد نظر آتا ہے بظاہر ہمیں نظر آتا ہے ہم نے علوم حاصل کیے بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم علوم پہ بات بھی کرتے ہیں بظاہر ہم خشیت الہی کی بات کرتے ہیں مقصد حیات پہ بات کرتے ہیں لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تمام طبقات جو ہیں وہ اس کی اصل روح تک پہنچ سکتے ہیں جو کہ پہ کلام بھی کیا کرتے ہیں ارے اس میں میں آپ سے ایک عرض کروں گا بخاری شریف کی حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ احسان کا ہے ٹھیک وہ سدھر جائے تو پورے جسم میں سدھار پیدا ہو جائے اور وہ بگڑ جائے تو پورے جسم میں فساد پیدا ہو جاتا ہے یعنی یہ جو انسان کا قلب ہے انسان کا باطین ہے یہ اس قدر اہم ہے کہ اس کی اصلاح جو ہے وہ عالم کو مفتی کو عام آدمی کو عابد کو زاہد کو استاد کو شاگرد کو ہر ایک کے لیے ضروری ہے ہر انسان کے ساتھ نفس موجود ہے اور وہ اسے برائی کی طرف بلاتا ہے جس نے اس کا تسکیہ کیا قرآن حکیم نے یہی کہا کہ قد اسلحہ من تذک کا کامیاب وہ ہوگا جس نے اس کا تسکیہ کیا نہیں کیا تص وہ جس سطح پہ بھی ہو جس فیل میں بھی ہو نقصان ہو گا مفتی صاحب ایک بات یہ فرمائیے کہ عبادت کا کرنا علم کا حاصل کرنا پھر اس کے بعد ہم نے گناہوں کی بات کی آپ نے تمام جو عبادات تھے جو فرض اور واجبات تھے اس پہ بھی کلام کیا حقوق العباد اس میں ایک بڑی اہم چیز تھی جس پر میں کلام کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے یہاں مقصد حیات کو ایک شخص نے پا لیا یا سمجھ لیا کہ جی میرا بنیادی طور پر زندگی کا مقصد یہ ہے اور مجھے اس طرح سے حاصل کرنا چاہیے وہ اپنی عبادات کو کر رہا ہے اس بھی ادا کر رہا ہے واجبات کو بھی دیکھ رہا ہے لیکن حقوق میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے کمی کر رہا ہے یا اس میں زیادتی کر رہا ہے تو کیا وہ مقصد حیات تک پہنچ سکتا ہے دیکھیں مقصد حیات کی تکمیل میں جو معاون اوجہ مقصد حیات جن چیزوں پر مشتمل ہے وہ ہم نے دو چیزیں ذکر کی فرض اور واجب کردہ چیزیں اور کچھ ممنوع چیزیں جو فرض اور واجب کردہ چیزیں اسے صرف نماز روزہ نہیں ہے بلکہ اس میں حقوق العباد بھی آ جاتی ہے ماں باپ کے حقوق ہیں بچوں کے حقوق ہیں بیوی کے حقوق ہیں پڑوسی کا حق ہے ماتحت کا ہے افسر کا حق ہے تو اگر کوئی ان میں کوتا کرے گا تو گویا کہ وہ بھی مقصد حیات کی تکمیل میں نقص کا شکار ہے चीज़. اور وہ کمی ضرور رمضان مبارک کا موقع ہے جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ سرکش شیاتی جو ہیں وہ جکڑ لیے جاتے ہیں لیکن باوجود اس کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گناہ کی کثرت جو ہے وہ ہمیں پھر بھی نظر آتی ہے یعنی اجتناب نظر نہیں آتا اس کی وجوہات کیا ہے اس کی وجوہات یہی ہیں مطلب دیکھیں پہلے سے ہم نے ایک ذہن نہیں بنایا ہوتا کہ ہمیں کس مقصد کے تحت زندگی گزارنی ہے اچھا ذہن بن بھی گیا ہے بالفاظ اس بات کو جان بھی لیا ہے تو پریکٹیکل اس کا باقاعدہ نہیں کرتے ہیں اور جیسے مفتی نے شاد فرمایا کہ تزکیا باطنی یا نفس سے ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے نہ گھروں میں ایسا تربیت کا انتظام ہوتا ہے یعنی تک اس قسم کے معاملات آتے ہیں کہ جہاں پر شرحن گیشت کرنے والے کم ہوتے ہیں اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں سمجھانے والے کم ہیں نفسانی خواہشات پہ چل رہے ہیں تو یہ امور نگر آتے ہیں شیطانگر بند ہے لیکن نفس تو موجود ہے نفس ہے دنیا ہے مخلوق ہے یہ تین چیزیں جو ہے گناہوں کی طرف مائل کرنے میں شیطان کے علاوہ انتہائی بڑا کردار ادا کرتی ہیں اور تینوں چیزیں موجود ہیں ہمارے سامنے اس لیے رمازان کے دنوں میں اگر گنا ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مادہ حجیز غلط ہیں یہ شیطان بندے پھر کیوں گناہ ہو رہا ہے لیکن وہ نفس کا انسان جو ہے وہ اصیر ہو جائے گا بات جاری رکھیں گے ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ آخری آخری لمحات میں ایک ملاقات کرتے ہیں آپ سے پھر ایک مختصر سوفے کے بعد. قوتین سہری چائن کے آخری آخری لمحات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے مفتی صاحب آپ کا اور مفتی صاحب آپ کا دونوں کا میں بہت مشکور ہوں آپ تشریف لائے بلکہ میں آپ کی اس پرڈیم میں حاضر ہوا خالی صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں آپ میں انشاءاللہ شاء آپ سے کلام سنیں گے لازم بات یہ ہے کہ مقصد حیات کے موضوع پر آج ہم نے کلام کیا ہے آپ ماشاءاللہ اللہ اپنا چوبیسواں روزہ اختیار کرنے جا رہے ہیں بات صرف اتنی سی ہے کہ جب پکارنے والا پکارتا ہے کہ ہے کوئی جو بخشش کا طلبگار ہو ہے کوئی جو مغفرت کا طلبگار ہو ہے کوئی جو درازی عمر بالخیر کا طلبگار ہو ہے کوئی جو اللہ کی رحمتیں چاہتا ہو اللہ کی الفتیں چاہتا ہو اللہ کی عنایتیں چاہتا ہو تو ایک بات ناظرین ہماری سماتوں میں گھول دی جاتی ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ ہماری تمام سماعتیں جو ہیں ان باتوں سے ٹکراتی ہیں اور باتیں سماتوں سے ٹکراتی ہیں لیکن یہ باتیں ہماری سماعتوں سے گزر کے ہمارے قلب پہ اثر نہیں کرتی اس کی وجہ ناظرین صرف اتنی سی ہے کہ حیات کا جو مقصد ہے ہم نے اس کو سنا ضرور ہے ہم نے اس پہ تحقیق ضرور کی ہے ہم نے اس پہ ریسرچ ضرور کی ہے ہم نے کرتاش کو تالا تو بہت کیا ہے سیاح تو بہت کیا ہے ہم نے کرتاش پر لکھا تو بہت ہے اور اس کرتا کرتاش زندگی کے اندر ایک خاص بات ہم نے یہ بھی دیکھی ناظرین کہ ہم لکھتے چلے گئے لکھتے چلے گئے لکھتے چلے گئے لیکن جب ہم نے آخری جملہ لکھا تو اس کے بعد ایک اور سوال نشان پیدا ہو گیا کہ ہماری حیات کا مقصد کیا ہے لیکن ناظرین قرآن نے تو واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے جنوں انس کو پیدا کیا صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا نائب بنا کر بھیجا اس مقصد کے لیے کہ انسان اس دنیا میں آ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرے کیا ہی اچھا ہونا چاہیے کہ آج کی اس رات کے تبسل سے کہ جہاں ہم سے روزے کو اختیار کرنے جا رہے ہیں اپنے ذہن میں ایک بات کو پیوست کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ ہمیں انسان بنایا یعنی شکل المخلوقات بنایا اس سے بڑا کرم یہ کیا کہ ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا اور اس سے بڑا ناظرین کرم اور کیا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ وہ کرم ہے کہ جس کرم کے بعد اب کسی اور کرم کی ہمیں ضرورت نہیں کیونکہ ہم اس امت میں شامل ہیں کہ جس امت کے ماننے والے جس امت میں رہنے والے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نارائن صدقہ کھاتے ہیں اور جن کو ان کی نارین کا صدقہ ملتا ہے در اصل ان کو اصل مقصد حیات مل جایا کرتا ہے اجازت دیں اپنے میزبان جنید اقبال اور ہماری پوری ٹیم کو اس دعا اس امید شقین کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حام جناسر اللہ حافظ ہم میں جائیں گے جیسے ہی سب ملے جی کس خودگی ہی خودگی پرن سے سج دے نہ شوق تپ ہم کو کھ بار جب بھی اجازت گیری ہم بھی آل بار تک جائیں گے